الحمد للہ الحمد للہ حدیث نمبر ایک سو اور اس کو عنوان کیا گیا ہے انما کا انما ان یہ دو حرف کا مرکب ہے انا الگ ہے اور ماں الگ ہے انشاءاللہ اللہ جب آپ ترکیب کریں گے آپ کو بتایا جائے گا کہ انا وغیرہ کے بعد جب بھی ماں آ جاتا ہے اس ما کو کہتے ہیں ما کافا عنل عمل یا ماں ملغا عنل عمل وہ ما آتا ہے تو اس کو روح مشبہ بالفعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے ورنہ روح مشبہ بالفعل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفا دیتے ہیں لیکن جب یہ ماں اس کے فوراً بعد آ جاتا ہے تو اب ان روح مشبہ بالفعل کے عمل کو باطل کر دیتے ہیں اب اس کے بعد اگر کوئی اور اسم ہوگا تو وہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے مرفو وغیرہ ہوگا لیکن اس کا علم وغیرہ کا کوئی تعلق ہے نہیں ہوگا جی حدیث نمبر ہے بارہ ٹھیک ہے اس عنوان کے تحت جو احادیث ذکر کی جائیں گی وہ ہوں گی کہ جن پر انعامات داخل ہوگا ٹھیک ہے جی انعامات داخل ہوگا جس پر سب سے پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 12 انما شفاء العيّ السوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالی کی روایت ہے ابو داود شریف میں بھی ہے بشکات شریف میں بھی ہے یہ روایت ان شفا الفا کا معنی ہے علاج اردو میں استعمال ہوتا ہے الہائش ال آیوش اس کا معنی ہوتے ہیں جیسے عاجز ہونا کسی چیز سے آجز ہو جانا اور اسی طرح اس کا اطلاق پر بھی ہوتا ہے کیونکہ جاہل بھی بیچارہ عاجز ہوتا ہے بیچارہ یا بیچاری یا جاہل مانا جاہل عاجز اوال سوال پوچھنا کوئی چارہ نہیں یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں انما شفاء الای اسوالو سوائے اس کے نہیں کہ شفا اہی جاہل کا علاج جاہل کا علاج کیا ہے پوچھنا ہے صاف ترجمہ یوں کر سکتے شفاء کہ جاہل کا علاج پوچھنا ہے جاہل کا علاج پوچھنا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ جو کہ شدیز کراوی ہیں فرماتے ہیں کہ ہم ہمارے صاحب کوئی ساتھ کوئی ساتھی تھے ہم لوگ اس سفر میں نکلے تو ایک جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا تو صبح کو ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کو غسل کی حاجت ہوئی اور اس کے سر میں زخم تھا تو اس نے پوچھا کہ کیا میں تیمم کر سکتا ہوں غسل کی مجھے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں آپ کو تو غسل کرنا پڑے گا آپ یہ من نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ پانی بھی کافی ٹھنڈا تھا ہمارے ساتھی نے غسل کیا جس کی وجہ سے اس کی موت واضح ہو گئی اور وہ مر گئی سفر سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا گیا اس سے آگاہ کیا گیا کہ یہ صورتحال پیش آئی تو رس اللہ, اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے جب تمہیں اس مسئلے کا علم نہیں تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پوچھتے اس موقع پر آ پائے سات نے یہ ارشاد مبارک فرمایا کہ انما شفاء نما شفا الاہل کا علاج پوچھنا ہے کہ جب علم نہیں تھا تو کسی اور سے پوچھنا تھا جائے کہ تم لوگوں نے اس پر ظلم کیا اور تم نے اسے مجبور کیا کہ وہ غسل ہی کرے اس نے غصول کیا اور اس زخم کی وجہ سے اس میں پانی جانے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا تو بہر حال یہ ہمارا ایک بہت, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر کسی کو ہر مسئلہ معلوم ہوتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور اس کا جواب نہ دیں بڑے ہر کوئی مفتی صاحب بالکل ایسا ہی ہے ہمارے ہاں دو باتیں ایک تو ہر کوئی مفتی صاحب ہے اور دوسرا یہ کہ ہر کوئی ڈاکٹر صاحب ہے اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ جی فلاح آدمی بیمار ہے تو ماشاء اللہ وہ آپ کو جو ہے نا نہ جانے کیا کیا علاج آپ کو بتا دیں گے ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان سے بھی مسئلہ پوچھیں گے تو ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی جواب ہوگا اگر ان کو حالانکہ کوئی معلوم ہی نہیں ہوگا علم ہی نہیں ہوگا اس مسئلے کے ہمارے سے لیکن پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوگا ان کے جواب دینے کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے اصل میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ جب تک انسان کے اندر علم نہیں آتا نا تو اس کے اندر غصہ جذبات اور قوت برداشت بہت کم ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں گے بھی جہاں پر کوئی علمی بحث چل رہی ہو تو سامنے والا جب بحث کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ غصے پر اتر آتا ہے اور جذباتی ہو جاتا ہے کیونکہ بیچارے کے پاس بولنے کو تو کچھ ہوتا نہیں ہے علم ہوتا نہیں ہے تو وہ ایک دم سے جذباتی ہو جاتا ہے خود नहीं قابو بھی نہیں رکھ پاتا کیونکہ علم تو اس کا ختم ہو چکا ہوتا ہے تو یہ آپ کئی دفعہ آپ تجربہ بھی کر لیں گے یا کربل یہ ہوگا یا کسی کو ہوگا بھی یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جب انسان کے اندر علم نہیں بالکل اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اب اگر آپ دیکھیں گے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں میں آپ کو صرف اپنی بات بتاتا ہوں کسی اور کی نہیں بتاتا ہوں جب تک میں صرف اور صرف عالم تھا کہ میں نے تخصص نہیں کیا ہوا تھا یعنی مفتی کورس نہیں کیا تھا تو یہ شاید میرے اندر بھی یہ جذبات ہے کہ کوئی بات پوچھے تو ایسا ممکن کیسے کہ بھئی ہم جواب نہ دے سکیں تو لیکن جب یہ اس کے اندر واسطہ پڑا اس علم سے اور پتہ چلا کہ یہ کتنا نازرک مرحلہ ہے کسی کو جواب دینا تھا بات ہے آپ اس کو کوئی جواب دیتے ہیں وہ آپ کے مسئلے کو سن کر وہ عمل کرتا ہے اپنی زندگی اس پر گزارتا ہے تو یہ اتنا نازرک مرحلہ ہے یہ یقین جانے کے انسان کے اندر قوت برداشت اتنی آ جاتی ہے کہ بڑے زور و شور سر بڑے تفکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے اس بات کا علم نہیں ہے یا یہ کہ میں دیکھ کر بتا دوں گا اس وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہے ہزار عام مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں الحمدللہ اور ہم بڑے فخر سے اس بات کو کہتے ہیں کہ اس بات کا علم نہیں ہے وقت لے لیتے ہیں اتنا وقت میں آپ پوچھ لینا مالک رحم اللہ سے نہ جانے ایک ہی مجلس میں کتنے سوالات پوچھیں گے اور انہوں نے کئی uh, سارے مسائل کا جواب صرف اور صرف لا ادری سے بھی ہے لا ادری بھی تو ایک جواب ہے نا میں نہیں جانتا مثال کے طور پر, پر میں کبھی کبھی اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو اور مسائل کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے بات بعض ایسا ہوتی ہے کہ کوئی بہت دور سے گوڑ دیہات سے ہے اور پورے گاؤں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے اور وہ گاؤں میں اگر آپ نے یہ ماحول دیکھا ہو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی دین کو سمجھنا ہے تو دیہاتی ماحول دیکھے وہ گاؤں والے سارے جمع ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک مجموعی طور پر ایک مسئلہ ہے تو کوئی جائے اور شہر کے کسی عالم سے پوچھ کر آئے تو وہ ایک نمائندہ ان کا بن کر آتا ہے اور ایک آ کر ایک مورگی صاحب سے مولانا صاحب سے پوچھتا ہے تو وہ مولانا صاحب کو اگر علم نہیں بھی ہوتا تو وہ ہاں بس بس ایسا ہی ہے جائز ہوگا یوں ہی جواب دے دیتے ہیں ہم نے خود کئی کو کے جی جی بس جائز ہے ایسے ہی ساتھ میں کام اور سر کا خارش بھی کریں گے گول گول کر کے اس کو جواب دے دیں گے اب کیا ہوگا وہ نہ جانے کتنے دور سے آیا تھا سفر کر کے مورانا صاحب نے یا کسی بھی صوفی صاحب نے تبلیغ صاحب نے صوفی صاحب نے حاجی صاحب نے قالی صاحب نے اس کو کیا کر دیا جواب دے دیا اب وہ واپس گاؤں میں جا کر پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں شہر کے مولانا صاحب سے سا مسئلہ پوچھ کر آیا ہوں انہوں نے یہ جواب دیا ہے اب سردیاں بیت جاتی ہیں وہ گاؤں والے اس مسئلے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے حلق مسئلہ ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں وہ تبلیغی صاحب وہ صوفی صاحب وہ قاری صاحب جن کے چہرے پہ صرف داڑھی کی اور آنے والے نے یہ سمجھا کہ یہی مفتی صاحب ہیں آئی بات سمجھ میں جاہل کا علاج ہے پوچھنا بھئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھے نہ خود سے جو بھول بولتے ہیں کبھی بھی مسائل پر بحث نہ کریں جب تک آپ کو کسی صحیح مسئلے کا علم نہیں ہے تو کسی کو مت بتائیے یہ خیالت ہے علم کی جی ہاں ان لمبا شفا ال تو اس کے نہیں مگر یہ ہے ظاہر کا علاج پوچھنا زہر کا علاج ہے؟ حدیث نمبر تیرہ ایک تیرہ ان اعمال الخواتین اعمال عمل کی جماعت الخواتین ان نمل امال خواتین کا دار و مدار خاتمے کی اعتبار اعمال کے دار مدار خاتمے کے اعتبار سے حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پوری زندگی اچھے احمد کرتا رہتا ہے کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے کہ تقدیر والے بازا جاتی ہے اور وہ کفر پر مر جاتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے اور بہت سفے ایسے ہوتا ہے کہ شخص پوری زندگی اپنی کفر پر گزارتا ہے اور آخر میں تقریر والے وا جاتی ہے اور وہ ایمان قبول کرتا ہے جلد میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا اس لیے اپنا خاتمہ بالخیر ماننا چاہیے ان عمل اعمال اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اعتبار سے اس لیے کبھی تقرر و غرور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم بڑے بزرگ ہیں تم یہ ہو تم وہ ہو فلاں ہو ایسے ہو ویسے ہو کبھی بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا خاتمہ بل ایمان اور خاتمہ خیر ماننا چاہیے ہاں امید اللہ تبارک اللہ تعالیٰ سے بہت بلند ہونی چاہیے اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان اللہ نزیز ہماری بنائی شیتان کی رشتہ نہیں بنے گی ٹھیک ہے جی ہماری امید ہے ہمیں اللہ تبارک سے امید ہے یہ ہے اللہ تعبار کا درد خاتمے کے من سے النار حضرت ابو سے حضرت اگر تمہیں موت کی یاد ہوتی تم کبھی نہ ہنستے فرمایا کو ایک روایت ہے کہ بس تم موت کو خوب یاد کیا کرو اس کے بعد فرمایا کیوں کہ قبر میں، وقت کا ہوں میں گھر ہوں گھر اس کے بعد آپ نے مانا دیکھیں القبر کا معنی خبر ہی ہے جس میں اردو کو رکھا جاتا ہے روبا کہتے ہیں باغ کو جمع ہے آپ نے فرمایا انما القبر من ریاض الجنہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے او یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے اس لیے موت کی تیاری ہونی چاہیے موت کے بعد کی تیاری ہونی چاہیے موت کے استحکار ہونا چاہیے سے اجتناب ہونا چاہیے اور نیکیوں کی طرف رگبت ہونی چاہیے ملو خبر اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی خبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے ہمارا خاتمہ بالایمان ایمان فرمائے خاتمہ بل خیر فرمائے اور ہم سب کی خبروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور بغیر خطاب و کتاب کے اللہ تبارک ہم سب کو جنت الفر دوست نے اعلیٰ مقام فرمائے جیش جنت باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جن کے گھروں میں سے ایک گڑھ ہے